السلاط و سلام و علی قیا حبیب اللہ علی وصحاب اللہ علی یا نبی اللہ ولی کا واصحاب یا نور اللہ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مد کے ناظرین ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں اس سلسلے میں آیات احکام پر گفتگو کی جاتی ہے شریعت مطالعہ نے تمام ہی شعبوں کے اندر ہمیں احکام دیے ہیں خان کا تعلق معاملات سے ہو ان کا تعلق نکاح و طلاق سے ہو یا ان کا تعلق مالی معاملات سے ہو آج سورہ بکرا کی آیت نمبر 188 کے زمین میں ہم گفتگو کریں گے اس آیت کا تعلق مالی معاملات سے ہے آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں قلعہ کی قلعہ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالباطل وانتم تعلمون اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھالو جان بوجھ کر اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے تو ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ باطل طریقہ باطل سبب وہ طریقہ وہ ذریعہ شریعت نے جسے روا نہیں رکھا شریعت نے جسے جائز نہیں رکھا ذرائع آمدنی کا وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے ایسا طریقہ اختیار کرنا اللہ تبارک وطالیہ کے آقام کی خلاف ورزی ہے اور شریعت مطالعہ نے متعدد اور درجن بھر اس سے زیادہ حلال آمدنی کے ذرائع ہمیں دیے ہیں مختلف نظام دیے ہیں مختلف طریقے دیے ہیں جو نظام دیا ہے اس کو فالو کیا جائے اگر اس کے خلاف کیا جائے گا تو وہ باطل طریقہ ہوگا قرآن مجید فکار حمید نے یہاں پر واضح طور پر فرما دیا ولا اکلو امواقم بینکم کہ جو باطل طریقہ ہے اس کو اختیار نہ کیا جائے اب باطل طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا رشوت کا لین دین اور اس کا استعمال زیادہ تر حکام کے پاس ہوتا ہے یا عدالتوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا فیصلہ لے کر جاتا ہے اور وہ یا تو جج کو رشوت دیتا ہے یا وہ وکیل کو رشوت دیتا ہے یا وہ گواہوں کو رشوت دیتا ہے اور رشوت کے بل بوتے پر وہ ایک ناحک چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو باطل طریقوں میں سے ایک طریقہ رشوت کے ذریعے مال حاصل کرنا بھی تھا ظلمن مال حاصل کرنا بھی تھا اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص اس طریقے کو بھی اس آیت مبارکہ میں بیان کر کے اس کی مذمت بیان کر دی اور اس سے منع کر دیا آج اس آیت مبارکہ کے تحت ہم کن کن موضوعات پر گفتگو کریں گے آئیے ان موضوعات کی ایک فہرست ملازا کرتے ہیں آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات نمبر ایک مذکورہ آیت کا شان نزول کیا ہے نمبر دو کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے نمبر تین مال حلال کتنی قسم کا ہوتا ہے نمبر چار مال حرام کتنے قسم کا ہوتا ہے نمبر پانچ آیت میں مذکور لفظ الباطل اور لفظ تدلو کی تشریح نمبر 6۔ رشوت دے کر عدالتی فیصلہ جیتنے سے کون کون سے پہلو مراد ہیں نمبر ساتھ اگر شہادت یا حلف کی بنا پر عدالت سے ناحق مال حاصل کیا تو کیا حکم ہے سب سے پہلے چلتے ہیں پہلے نقطۂ کی طرف کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ دو افراد ربیہ بن عبدان الحدرمی اور امرا کیس الکندی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد ایک مقدمہ لے کر آتے ہیں اور مقدمے کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ابدان خدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ جو زمین ہے وہ اس کی ہے لیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھے امرا کیس کندی نے دعویٰ کیا کہ زمین ان کی ہے تو گواہ جو ہے مدعی سے مانگے جاتے ہیں مدعی کون ہوتا ہے مدعا کون ہوتا ہے شریعت کے نظام میں اور عام طور پر جو سرکاری نظام رائج ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ایف آئی آر کٹوا دے جا کے اسے ہی مدعی کار دیا جاتا ہے شریعت کی نگاہ میں فیصلہ ہی کرنا ہوتا ہے کہ گواہ کس پر ہوں گے حلف کس پر ہوگا گواہ ہمیشہ مدعی پر ہوتا ہے اور حلف جو ہے وہ مدعا آلے پر ہوتا ہے اس مسئلے کے اندر جو زمین کا دعویٰ کرنے والے تھے وہ ابدان تھے ابدان حدرمی تھے تو انہوں نے ان سے گواہ طلب کیے گئے ان کے پاس گواہ نہیں تھے تو امران القیس کو کہا گیا کہ اب تمہیں حلف اٹھانا ہوگا اب یہاں سے فیصلہ کرنے والوں کے آدابے پتہ چلتے ہیں نبی اکرم علیہ سلاط والسلام نے ان دونوں افراد کے مابین فیصلہ کرنے سے پہلے خوف خدا ان کے اندر پیدا کیا اور کہا کہ دیکھ لو سوچ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ان الزین اشتارون قلی کہ وہ لوگ یعنی کفار کے اساف بیان کیے گئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کا عہد لے کر اور قسم لے کر چھوٹے سے قیمت کے بدلے جو ہے وہ اپنے دیانت کا اپنی امانت کا سودا کر دیتے ہیں اور جھوٹ بول دیتے ہیں جب نبی اکرم علیہ صلاح و السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو دونوں پر خوف خدا تاری ہو گیا اور رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک یہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین بس میری نہیں ہے اب یہ اس کی ہے دوسرے نے کہا کہ یہ زمین میری نہیں ہے یہ اس کی ہے اور اب اس کے بعد جو ہے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی اور دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے دعوے سے ہی پیچھے ہٹ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتمبار کا نازل فرمائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 جو آج ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کی ہے یہ آیتمبار کا نازل ہوئی تو نبی اکرم علیہ سلاط وسلام نے ان دونوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ حق حاصل کرنا جائز ہے حق حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھنا بھی جائز ہے فیصلے کی طرف جانا بھی جائز ہے لیکن ایک موقع ہوتا ہے خوف خدا کا بھی اپنے بھائی کے درد کے احساس کا بھی اس کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے اور اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں آج کی جو آیت مبارکہ ہے یہ پوری کی پوری آیت مبارکہ مال حرام کے حکام کے گرد گھومتی ہے کہ مال حرام کیا ہے عربی کا ایک قاعدہ ہے اشیاء اشیا تو رف بھی اززاد جو ہے وہ اپنے ازداد سے اپنی زدوں سے جانے جاتی ہے تو حرام کو سمجھنے کے لیے حلال کو سمجھنا بھی ضروری ہے اگر حلال کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو حرام میں کسی وقت بھی بندہ پڑ سکتا ہے تو حرام کے ساتھ ساتھ حلال کا جاننا بھی ضروری ہے اب حلال کے جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر یوں کہہ لیجئے کہ تین طرح کے پہلو ہیں یعنی ہم جو کھاتے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے اور جو ہمارے اسباب ہیں ذرائع آمدنی ہیں وہ حلال ہونے چاہیے تو جو پہلا وہ ہے پہلی جو قسم ہے میں تھوڑی سے اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں اگرچہ کہ پہلی قسم اور دوسری قسم کا تعلق نہیں ہے پہلی جو قسم ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ حلال ہونا ضروری ہے تو روئے زمین پر تین طرح کی چیزیں ہیں یوں کہہ لیجیے کہ غالب طور پر تین طرح کی چیزیں ہیں ایک مادنیات ہیں دوسری حیوانات ہیں اور تیسری نباتات ہیں مادنیات کے اندر اور نباتات کے اندر صرف تین چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو انسانی عقل کو نقصان پہنچائے یعنی جب نشہ جاتا ہے تو عقل کو نقصان پہنچتا ہے انسانی صحت کو نقصان پہنچائے اسے مطلب کہ امراض میں مبتلا کر دے اس کے کھانے سے پیٹ خراب ہو جائے اس کے کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جائے اس کے کھانے سے کوئی اور موضی مرض کے پیدا ہونے کا ذن غالب ہو تیسری چیز ہے کہ انسان اس سے مر جائے جیسے زہر ہے زہر نباتات میں ہی ہوتا ہے زہر تو جتنی بھی مادنیات ہیں جتنی بھی نباتات ہیں اس کے اندر اصول یہ ہے کہ اگر تو کوئی سب پایا جاتا ہے جو انسان کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے عقل پر اثر انداز ہوتا ہے یا انسان کی حیات پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ مٹی کھانا راک کھانا آگ کھانا ان کا کھانا حلال نہیں ہے کیونکہ یہ لازمی طور پر انسانی صحت کے لئے مضر ہے زہر کھانا حلال نہیں ہے انسانی صحت کے لئے مضر ہے اسی طریقے سے نباتات میں سے وہ چیزیں کہ جو عقل کو متاثر کرتی ہیں یعنی ان میں نشہ ہوتا ہے نشے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں تو جیسا کہ کوئی افیون نشے کے لئے استعمال کرے بھنگ نشے کے لئے استعمال کرے تو اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا تو معدنیات کے اندر حرام ہونے کی نباتات کے اندر حرام ہونے کی کوئی اور خارجی وجہ نہیں ہے یہ تین اسباب اگر پائے جائیں تو ایسی چیزوں کو حرام کر دیا جائے گا ورنہ شریعت نے کسی نباتات کو کسی جڑی بوٹی کو حرام قرار نہیں دیا کسی سبزی کو کسی پھل کو حرام قرار نہیں دیا اور مادنیات میں سے بھی یہ پہلو موجود ہیں اور جہاں مطلب کہ نقصان نہ ہوتا ہو اجازت بھی دیئے جیسا کہ ہم عام طور پر پان میں چونا کھایا جاتا ہے چنا مادنیات کی قسم ہے لیکن تھوڑا کھانے میں نقصان نہیں ہوتا نہ اس میں نشے کا پہلو ہے تو اس لیے اس کے کھانے کو کبھی بھی پکانے حرام نہیں کہا کے اندر ہے تمباکو کھایا جاتا ہے کلیل مقدار میں جن کی جو عادت ہوتی ہے اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچتا یعنی جس کو تین جو چیزیں ہیں اس کے دائرے میں یہ چیزیں نہیں آتی جو نہیں آتی وہ حلال رہیں گی جو آ جائیں گی وہ حرام ہو جائیں گی تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جن کا تعلق کھانے سے تھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق استعمال کرنے سے ہے اب جیسے مرد کے لیے جو ہے وہ سونا چاندی حرام ہے عورت کے لیے حرام نہیں ہے مرد کس طرح کے کپڑے پہنے گا کس طرح کے نہیں پہنے گا تو یہ استعمال کے تعلق سے جدا گانا بحث ہے مطلب کہ آج کے موضوع میں اس کا ذابطہ بیان کرنا مشکل ہے تیسری چیز آ جاتی ہے ذرائع آمدنی تو کھانے کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ایک ذابطہ بیان کیا کہ کیا حلال ہے اور کیا آرام ہے تین طرح کی چیزیں بیان کی اس میں سے دو چیزیں بیان ہوئی پہلی چیز مادنیات دوسری چیز نباتات تیسری چیز رہ گئی تیسری چیز ہے حیوانات اب حیوانات کے اندر وہ جانور جو زی ناب ہوتے ہیں ناب کہتے ہیں ان کیلوں کو یعنی آپ نے دیکھا ہوا کتا اس کے دو الگ سے یوں دانت نکلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کتے کو دیکھ لیں شیر کو دیکھ لیں چیتے کو دیکھ لیں لومڑے کو دیکھ لیں یوں اس کے یوں دانت نکلے ہوں گے دو یہاں پر تو وہ دانت جو ہے نا وہ بھیڑ کے گائیں کے بکرے کے نہیں ہوں گے تو وہ جانور چپایا کہ جو زی ناب ہے جس کے اس طرح کے دانت ہوتے ہیں وہ حرام ہیں جتنی بھی حشرات الارض ہیں سانپ بچھو کیڑے مکوڑے حشرات الرج جتنے بھی ہیں سب کے سب حرام ہیں پرندوں کے اندر جو چونچ سے نہیں کھاتے وہ حرام ہیں مچھلی سمندر کے اندر سوائے مچھلی کے کوئی اور جانور حلال نہیں ہے تو حیوانات کا ضابطہ یہ ٹھہرا کہ زی ناب جانور حلال نہیں ہے جو چونچ سے نہیں کھاتے وہ حلال نہیں ہے حشرات الارض حلال نہیں ہے سمندری سی فوڈ کے اندر جو ہے سوائے مچھلی کے کوئی اور جو جانور ہے وہ حلال نہیں ہے تو یہ جانوروں کے تعلق سے میں نے حکم بیان کر دیا تو کیا حلال ہے کیا حرام ہے معقولات کے تعلق سے میں نے یہ عرض کیا اب چلتے ہیں اگلے نقطے کی طرف ذرائع آمدنی جب کسی کے پاس کوئی مال آتا ہے مال کے پیچھے ایک سبب شریع پایا جانا ضروری ہے ایسا طریقہ پایا جانا ضروری ہے کہ شریعت نے جس کو حلال قرار دیا ہے اگر ایسا طریقہ پایا جائے گا کہ شریعت نے اس کو حلال قرار دیا ہے تو تو وہ طریقہ ٹھیک ہوگا حلال ہوگا وہ ذریعہ آمدنی حلال کہلائے گا مال حرام کے کتنے اسباب ہیں میں پانچ مرکزی سبب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اگر ان اسباب سے مال حاصل ہوتا ہے تو مال حلال ہے پہلا سبب ہے کچھ چیزوں پر صرف قبضہ کر لینا ملکیت کا فائدہ دیتا ہے مالک بننے کے بعد بندہ سفید اسیا کا مالک ہو جاتا ہے جس طرح چیز کو خرچ کرے ہر چیز پر قبضہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا کچھ چیزوں پر وہ چیزیں جو ملکے غیر سے خالی ہوتی ہیں جو مباح ہوتی ہیں اس کے اندر جنگل کا گھاس ہو گیا یعنی سرکاری جو چراگاہیں ہوتی ہیں اس کا گھاس ہے کسی نے جا کر کاٹا اور قبضہ کر لیا اس کی ملکت میں آ جائے گا اس کے لیے حلال ہے جنگل کی جو لکڑیاں ہیں سرکاری جو چراگاہ پہ لکڑیاں ہوتی ہیں قانون اگر نہ روکتا ہو اور وہ قانون عام طور پر درختوں سے روکتا ہے لیکن جو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں کانٹے دار لکڑیاں ہوتی ہیں جھاڑ پونجے جو ہوتے ہیں ان سے نہیں روکتا تو اس طرح کی جو لکڑیاں ہیں جو بھی کاٹے گا اس کی ملکت میں آ جائیں گی نہر جاری ہے اور نہر بہہ رہی ہے جس نے بھی اس سے پانی بھر لیا اس کی ملکت میں آ جائے گا جس نے بھی ڈال جال ڈالا مچھلیاں آ گئی اس کی ملکت میں آ جائے گا تو ایک کچھ چیزیں وہ ہیں جو فی نفسی مباح ہیں جو بھی اسے استعمال کرے گا اور اپنے قبضے میں لے گا کسی برتن میں لے لے گا اپنے قبضے میں لے گا. گا تو اس کی ملکت میں آ جائیں گی اور اس کے لئے وہ ہلال ہو جائیں گی. کچھ چیزوں میں قبضہ جو ہے وہ سبب حلت ہے حلال ہونے کا سبب ہے دوسرا سبب ہے کفار سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے اور بطور غلبہ تغلب کے بعد جو ان کے مال و اسباب حاصل ہوں گے انہیں مال غنیمت کا نام دیا جاتا ہے اور وہ مسلمانوں پر حلال ہوں گے اور اس کی ملکیت جو ہے وہ ثابت ہوگی اور جو بھی سپہ سالار ہے وہ پھر تقسیم کرے گا اس کے پورے حصے ہوں گے اس کے اتنے حصے ہیں اس کے اتنے حصے, اس کے اتنے حصے, اس, کے اتنے حصے اس کے اتنے حصے ہیں تو اس طریقے سے یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جو عام طور پر نہیں پایا جاتا بڑا خاص سبب ہے ایسا اگر مواقع آئے تو یہ ایک سبب شریعت نے رکھا ہے بہرحال تیسرا سبب یہ ہے کہ مالک کی رضا مندی سے مالک کی رضا مندی سے ایگریمنٹ کیا جائے سودا کیا جائے ایسا سودا جو شریعت نے روا رکھا ہے ورنہ سودا تو بہت ساری حرام چیزوں میں بھی ہوتا ہے زنا کرنے والے بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں اور پیسوں کا تعین کرتے ہیں نہیں ایسا سودا کہ جو شریعت نے روا رکھا ہے وہ اگریمنٹ کیا جائے جیسا کہ تجارت ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ مال حاصل ہوا کسی نے جو ہے وہ اپنے آپ کی خدمات سپرد کی کوئی کام کاج کیا حلال کام کاج اس کے ذریعے مال حاصل ہوا تو وہ مال جو مالک کی رضامندی سے عقد شرح کے ذریعے حاصل کیا جائے خواہ عقد تجارت ہو یا عقد اجارہ ہو یا عقد شرکت و مداربت ہو یہ ایک سبب ہے حلال مال حاصل ہونے کا چوتھا سبب مالک کی رضامندی سے بغیر معاوضے کے بندہ اس چیز کا مالک بن جائے جیسا کہ گفٹ سامنے والا اپنی رضامندی سے دیتا ہے لینے والا لے لیتا ہے تو گفٹ کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا معاوضہ نہیں ہوتا بغیر معاوضے کے حاصل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے کسی کے لیے وصیت کی ہوئی تھی اور وہ وسیعت کا اہل تھا اسے وہ مال ملے گا اسی, اسی طریقے سے صدقات ہیں اگر کوئی کسی کو بطور صدقہ دیتا ہے تو صدقات نافلہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے تو غنی یا فقیر ہونے کی کوئی قید نہیں ہے ایک لے سکتا ہے صدقات واجبہ جو ہے وہ صرف شریف فقیر لے گا تو یہ وہ اسباب ہیں کہ مالک کی رضامندی سے بغیر کسی معاوضہ دیے یہ چیزیں ملکیت میں آ جاتی ہیں اور بندہ ان کا مالک بن جاتا ہے یہ چوتھا سبب تھا پانچواں سبب یہ ہے کہ بندہ اپنی چاہت کے بغیر نہ اس کی اپنی چاہت شامل ہو یہ ضروری نہیں ہے نہ سامنے والے کی چاہت شامل ہو یہ ضروری نہیں ہے بلکہ جبری طور پر وہ چیز اس کی ملکیت میں آ جائے اور ایسا ایک ہی جگہ ہوتا ہے وراثت کے اندر کہ جیسے ہی اس کے مورث اس, اس دار کی جس کا یہ وارث بن رہا ہے اس کی آخ بند ہوئی اور اس کا انتقال ہوا اس کا مال و اسباب وراثت کے حصے کے مطابق اس کی ملکیت میں خود بخود آ جاتا ہے تو یہ مرکزی طور پر پانچ بڑے اسباب ہیں حلال ذریعہ آمدنی کے ان طریقوں سے جو مال حاصل ہوگا وہ مال حلال ہوگا طیب ہوگا پاکیزہ ہوگا یہ پانچ مرکزی جو اسباب ہیں اگر ہمارے سامنے رہیں تو ہم حلال کے نظام کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں ہم نے حلال سمجھ لیا کہ حلال کے کیا ذرائع ہیں آخر یہ دیکھتے ہیں کہ مال حرام کیا ہوتا ہے کہاں کہاں مالے حرام پایا جاتا ہے مالے حرام کے چھ بڑے مرکزی اسباب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں مالے اسباب کے چھ بڑے اسباب پہلا سبب یہ ہے کہ ظلمن جبرن مال حاصل کرنا یعنی حرام مال قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ اس مال حرام باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے تو مال حرام کے اسباب کیا ہیں ایک سبب ہے حرن جبرن ظلمن کسی سے کسی کا مال حاصل کرنا ڈاکے کے اندر اسٹریٹ کرائم کے اندر چوری کے اندر غصب کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ظلمن کسی کا مال, مال جو چھین کر یا چوری کر کر لیا جاتا ہے مال حرام کا دوسرا سبب دوسرا سبب یہ ہے کہ باطل خواہشات اور لہو پر مشتمل چیزوں کی چیزوں کو حاصل کرنا چیزوں کو یا آ, میں دعا دیتا ہوں باطل خواہشات اور لہو لائیو والی چیزیں ہیں ان کے ذریعے مال حاصل کرنا یا ان میں مال لگانا مثال کے طور پر جوا ہے اب کسی جوا جو ہے دراصل ایک خواہش نفسانی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور خواہش نفسانی ہوتی ہے بس میں کھیلوں ہی کھیلوں اور جواری جو ہے وہ کہیں سے بھی اس کو بند کر لیں اس نے وہیں آنا ہے اس کی سوچوں کا میور جوا ہو کر رہ جاتا ہے اس کا لالچ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پلٹ پلٹ کر وہاں آ رہا ہوتا ہے اور سارا گھر کنگال ہو جاتا ہے پھر بھی یہ اس عمل سے باز نہیں آتا زینہ ہو گیا کہ اس میں جو رغبت ہوتی ہے شراب ہو گئی اس میں ایک رغبت ہوتی ہے اسی طریقے سے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کے اندر بنیاد جو ہے نفسانی خواہشات ہیں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو لاہو لائب ہیں حرام ہے حلال نہیں ہیں اب کوئی ان کے ذریعے پیسہ حاصل کرتا ہے تو وہ پیسہ وہ آمدنی جو ہے وہ مالے حرام کہلائے گی تیسرا سبب ہے رشوت رشوت جو ہے آ, بات جگہ پر آ, ایک طرفہ مندی سے لی جاتی ہے بات جگہوں پر دو طرفہ مندی سے لی جاتی ہے بعض دفعہ جو ہے وہ لینے والا لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن دینے والا لینے والے کو مجبور کرتا ہے کہ تم لو میں تاکہ میرا کام ہو جائے تو جو رشوت ہے رشوت کا جو لینا ہے کسی صورت میں حلال نہیں ہے رشوت کے ذریعے جو بھی مال حاصل ہوگا وہ مال حرام ہوگا رشوت تیسرا سبب تھا مال حرام کا چوتھا سبب ہے سود سود قرآن مجید فقان حمید کی آیات میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا اس کی مذمت بیان کی گئی سودی کاروبار میں جو لین دین ہے شرکت ہے سودی یعنی لین دین کے اندر جو ملوث ہونا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا تو سود مالے, سود ایک, ذریع, ایک ایسا ذریعہ آمدنی ہے جو مال حرام پر مشتمل ہے تو چوتھا سبب تھا سودی آمدنی پانچواں سبب ہے کے ذریعے مال حاصل کرنا اگرچہ چوری میں بھی خیانت ہی ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا چوری کے اندر کہ آپ کے پاس کوئی مال رکھوا کر گیا پھر آپ لے کر بھاگ گئے <coughs> چوری میں یہ ہوتا ہے کہ اس خود بندہ جاتا ہے اور مال لے کر بھاگتا ہے خیانت ہوتی ہے امانت کے اندر کوئی آپ کے پاس مال رکھوا کر گیا ہے آپ نے تھوڑا نکال کے استعمال کرنا شروع کر دیا آپ نے آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ چیز رکھوا کر گیا ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنی آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا خاص چیز کو استعمال کر کے ضائع کر دیا جائے یا اس کے فوائد حاصل کیا جائیں خیانت جو ہے ذریعہ آمدنی کا ایک سبب ہے ذریعہ آمدنی کے جو اسباب ہیں اس میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو خیانت پر مشتمل ہوتے ہیں چھٹا جو سبب ہے چھٹا سبب بڑا بنیادی سبب ہے مالے حرام کے جو اسباب ہیں اس میں سے جو چھٹا سبب ہے بڑا بنیادی سبب ہے کہ کاروبار تجارت کے اندر ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے سودا فاسد ہو جائے اب کاروباری تجارت کے بہت سارے صورتیں مطلب خریدنا بیچنا بھی تجارت میں شامل ہے انویسٹ جب ہوتا ہے آپ کسی پارٹنرشپ کرتے ہیں شرکت کرتے ہیں مداربت کرتے ہیں وہ بھی کاروباری کا ایک حصہ ہوتا ہے یا آپ جو ہے وہ کوئی ایسا اجارہ کر لیتے ہیں جو فاصدہ ہوتا ہے کچھ فاسد ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی آمدنی مالے حرام ہوتی ہے کچھ کی نہیں ہوتی کاروبار و تجارت کے اندر ایسا <تصفيق> کاروبار تجارت کے اندر ایسا طریقہ کار اگر اختیار کیا گیا جس سے عقد فاسد ہو جاتا ہے تو بھی آمدنی مالے حرام ہو جائے گی اور تقریباً چالیس سے زیادہ چالیس سے زیادہ ایسے اسباب ہیں جس سے کاروبار تجارت میں جو سودا ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے آمدنی حرام ہو جاتی ہے تو مقام غور ہے یہاں پر کہ اگر صرف ایک کاروبار تجارت کو لیں تو ان چالیس چیزوں کا ہمارے لیے جاننا ضروری ہوگا کہ ہم اس سے بچ سکیں وہ جو جرائم کہہ رہے جی آپ وہ غلطیاں جو ہیں وہ نا علمی اور جہالت کے جو اسباب ہیں ہمارے اندر نہ پائے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا سودا حرام ہو جائے بعضوقات جو ہے نا صرف نا علمی بڑا سبب ہوتا ہے بندہ احتیاط کرتا ہے تو آ, مطلب کہ اسے نجات مل جاتی ہے اور اس طریقے کا عمل نہیں کر رہا ہوتا تو میں نے آپ کے سامنے مالے حرام کے چھ مرکزی اسباب بیان کیے ہیں کہ یہ اسباب جہاں پائے جاتے ہیں وہاں پر آمدنی حرام ہو جاتی ہے آ, حرام آمدنی کا استعمال کرنا حلال نہیں ہوتا حرام آمدنی میں سے کچھ یعنی حرام آمدنی میں ایک چیز تو مشترک ہے کہ اس کو چھوٹ, اس سے چھٹکارا پایا جائے گا بندہ اس سے خلاصے پائے گا البتہ اس کی پھر دو قسمیں بنتی ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اصل مالک کو ہی دینا ضروری ہے جیسا کی رشوت لی ہے اصل مالک کو ہی دینا ضروری ہوگا زنا کی آمدنی ہے اصل مالک کو دینا ضروری ہوگا گانے کی آمدنی ہے اصل مالک کو ہی دینا ضروری ہوگا تلاوت کی آمدنی حلال نہیں ہے تلاوت کی آمدنی تلاوت کی جو آمدنی ہے اصل مالک کو دینا ضروری ہوگا قرآن پڑھانے کی آمدنی تو حلال ہے قرآن سنانے کی آمدنی حلال نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اصل مالک کو لوٹانا ضروری نہیں ہے بلکہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا کافی ہوتا ہے تو مال حرام کے چھ اسباب بیان کیے لیکن یہ چھ اسباب تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑی عمارت میں نظر آنے والی چھ کھڑکیاں ہیں جو دکھا رہی ہیں کہ اس عمارت کے اندر کچھ نہ کچھ ہے جب اس عمارت میں داخل ہوں گے تو پوری پوری تفصیل ہے پوشنز ہیں مختلف حصے ہیں ہر حصے کو جدا گانا سمجھنا شری بار سے حلال طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے اگلے نقطہ کی طرف چلتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک وطالعہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لاتا کلو اموال بری نقم بل باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ تو باطل ہوتا کیا ہے باطل طریقہ کسے کہتے ہیں جو باطل طریقہ ہوتا ہے یعنی باطل کا معنی ہوتا ہے کل عدم جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور لفظ باطل جو ہے قرآن مجید فقان حمید میں کئی مواقع پر مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں مطلب یہ ہے کہ مطلب ایک کل عدم طریقہ ایک ایسا طریقہ جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیجئے ایک حرام طریقہ ایک ایسا طریقہ جس کا نتیجہ حرام پر نکلتا ہو اگر مال حرام ہے تو اس کا پہننا اس کا استعمال کرنا اس کا کھانا سے فوائد اٹھانا یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تو باطل مال جو ہے مال حرام کو جنم لیتا ہے اور مال حرام مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں فرمایا گیا وطدلو بحالحکام یہ تاکلو پر اطف ہے یعنی نہ ہی ایسا کرو لاسپر لا بھی داخل ہے نہ ہی ایسا کرو کہ تم لے کر جاؤ مقدمہ عربی میں لفظ دلون ڈول کو کہتے ہیں جس کو رسی ڈال کے کنویں میں چھوڑا جاتا ہے تو اس لفظ دلون سے یہ تدلو لفظ جو ہے وہ نکلا ہے اور معنی یہ ہے کہ تم رشوت کو واسطہ پکڑو جس طرح ڈول کنویں میں ڈالنے کے لیے رسی کو واسطہ پکڑا جاتا ہے رشوت کا معنی بھی اسی رستے سے نکلا ہے تو تم وہ ڈول والا معاملہ نہ کرو اور ایسا طریقہ اختیار نہ کرو کہ رشوت کو بنیاد بنا کر حکام کے پاس جاؤ رشوت دو اور اپنے حق میں عدالتی فیصلہ کرواؤ اب گواہوں کو خریدو جج کو خریدو غلط رپورٹے بنواؤ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ وکیل مقدمہ لڑے اور بنیاد رشوت ہو تو دلون تدلو جو ہے اس کا یہاں کیا مانا بنتا ہے لوگوی طور پر اور کیا ایک مناسبت ہے میں نے ایک تفنن کے طور پر مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کیا اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ حکام کی طرف نہ جاؤ اس طرح کے رشوت دینی پڑے اور مقدمہ اپنے لئے جتوانا پڑے اس سے کیا مراد ہے مطلب کہ لتا کلو فریق من اموال الناس اور ایک فریق کے جو ہے نا وہ مال حاصل کیا جائے ناحق طور پر بل اسمی ظلم کے ذریعے زیادتی کے ذریعے نا حق طریقے سے وانتم تمتا اور پتا ہے کہ جناب یہ سب کچھ غلط ہے پھر بھی ایسا کیا جائے اور رشوت کے بل بوتے پہ کیا جائے تو ایک عدالتی فیصلے کے اندر یہ کوئی مال حاصل کرنے کے لیے یہاں کس کو رشوت دینا مراد ہے, مراد ہے اور یہاں کس کو رشوت دینے کی بات ہو رہی ہے تم فسری نے لکھا کہ یہاں جو بھی ممکنہ صورتیں ہیں یہ آیت مبارک کا ان تمام ممکنہ صورتوں کو شامل ہے کوئی جج کو رشوت دیتا ہے اور غلط فیصلہ کرواتا ہے اس کو بھی شامل ہے کوئی گواہ کو رشوت دیتا ہے اور مقدمہ جو ہے وہ اپنے حق میں کرواتا ہے اس کو بھی شامل ہے کوئی جو ہے وہ آج کل تو زمانہ رپورٹروں کا ہے مثال کے طور پہ کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو میڈیکل رپورٹ بنتی ہے اب لگی کیل ہے اور بنا جناب چاکو کا زخم میڈیکل رپورٹ میں اگر ڈاکٹر قیاانت کرے گا تو ایسی رپورٹ وہ بنا سکتا ہے تو ڈاکٹر کو رشوت دی جائے گی اور وکیل اس رپورٹ کی بنیاد پر مقدمہ لے کر آ کے چلے گا تو اس پورے نظام کے اندر جو جو افراد غلط کرتے ہیں رشوت کی بنیاد پر پیسوں کی بنیاد پر نہق فیصلہ کرواتے ہیں اور نا فیصلے کے ذریعے اس مال کے مالک بنتے ہیں جس مال کا کوئی استحقاق نہیں تھا تو یہ آئےت مبارکہ ان تمام کریکٹرز کی مذمت کر رہی ہے ان تمام افراد کی مذمت بیان کر رہی ہے کہ وہ جو ایسا کریں گے وہ اپنے, اپنے پیٹ کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بھریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال حرام سے بچنے کے کئی جگہ پر احکام دیے ہیں ایک جگہ شاید باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ اللہ منکم تجارت کے ذریعے کھاؤ تجارت طریقہ حلال ہے ایک اور جگہ فرمایا گیا انزین یا قلون اموالا اموال یاتامہ ظلمہ ظلم کے ذریعے جو یتیموں کے مال حاصل کرتے ہیں ان کی جائیدادیں حاصل کرتے ہیں ان نما یا قلون نفی اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس پورے نظام پر غور کریں انصاف کے نظام پر حق کے نظام پر اگر ایک کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کوئی قتل ہوتا ہے مقتول کو اور اس کے عرصہ کو انصاف نہیں ملتا <تصفح> کوئی زخمی ہوتا ہے مضروح کو مظلوم کو انصاف نہیں ملتا کوئی زیادتی ذنا کا شکار ہوتا ہے اس کو, اس, اس کو انصاف نہیں ملتا اور عزت اچھالے کے اچھالے جانے کی بنیاد پر اس کے جو آ, آ, متعلقین ہیں ان کی جو عزت خراب ہوتی ہے ان کو جو انصاف نہیں ملتا اگر کسی کی پراپرٹی جو ہتھیار لی جاتی ہے اس کو انصاف نہیں ملتا اگر کوئی کسی کی وجہ سے غلطی سے یا عمدن طور پر مر جاتا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا آج اگر انصاف کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف رشوت ہے رشوت انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے رشوت حق لینے میں رکاوٹ ہے رشوت مظلوم کو اس کا حق دلانے میں رکاوٹ ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے آج ایک پولیس والا ایک وکیل ایک ڈاکٹر ایک جج ایک رجسٹرار عدالتی عملہ اور جہاں جہاں جس کا بن پڑتا ہے سب لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن جہاں انصاف کا گلا گھٹا جا رہا ہے جہاں انصاف کا جہاں حق کا جہاں حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اس کا محرک اس کا سبب اس کی چمک صرف اور صرف مال ہے جس کو شریعت نے رشوت کا نام دیا ہے تو رشوت ہمارے معاشرے میں پایا جانے والا ایک بہت بڑا ناسور ہے آج ہر ایک اپنا کام تو نکال لیتا ہے لیکن اس سے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر جو ابتری پیدا ہو رہی ہے معاشرے کا پورا کا پورا نظام جو نیچے آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ رشوتیں لے کر جان چھڑا لیتے ہیں جس کی وجہ سے پورے ملک کے نظام کو نقصان پہنچتا ہے جہاں جہاں جس جس مرحلے پر حقوق کی پامالی ہوتی ہے لوگ اسکولوں کے اندر جو ہے پڑھانے نہیں جاتے پورے سال بچے جو ہے وہ آ چلے جاتے ہیں کیوں افسرانے بالا کو رشوت دیتے ہیں تنخواہ کا کچھ حصہ دیتے ہیں گھر بیٹھ کر کام چلا رہے ہوتے ہیں تو رشوت ہمارے ملک کو ناسور بن کر چاٹ رہا ہے دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہا ہے ہماری بنیادوں کو اگر ہم نے اس نظام کو خود ختم نہ کیا اور اس کی جو شرنگیزی ہے اس کو نہ سمجھا کہ یہ آخرت میں ہمارے لیے نقصان دہ ہے یہ مالے حرام ہے ہم جس سے رشوت لیتے ہیں یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا صرف توبہ تو کرنی ہے پہلا مرحلہ ہے صرف صدقہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا جس سے لیا ہے اس کو لوٹانا ضروری ہوگا تو رشوت ایک طویل موضوع ہے بہت سارے گوشے ہیں بہت سارے پہلو ذہن میں ہیں لیکن وقت قلیل ہے اگلے نقطہ کی طرف چلتے ہیں اگلا نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شہادت کی بنیاد پر اور جی کوٹ سے مقدمہ جیت گئے ہم تو حق پر ہیں چھوٹے الف اٹھاتے ہیں لوگ پاس لوگ جھوٹی گواہیاں پیش کر دیتے ہیں جھوٹے فیصلے کروا دیتے ہیں بس ان کی ایک عزت بنتی ہے یہ جی ہم جیت گئے مقدمہ بڑے خوش ہوتے ہیں نہیں قاضی ہمیشہ ٹھیک ہے اگر جج جو ہے وہ مجرم نہیں تھا اس نے شہادت پر فیصلہ کیا جج جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتا یہ شریعت کا اصول ہے اس نے قاتل کو خود قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا وہ گواہی پر فیصلہ کرے گا گواہی نہیں ہوگی تو حلق پر فیصلہ کرے گا لیکن اگر وہ فیصلہ حقائق کے خلاف ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں بری ذمہ ہو جانا ہے کسی نے مال عدالتی فیصلے کے ذریعے کورٹ کے فیصلے کے ذریعے جھوٹی گواہیوں کے بنیاد پر جھوٹے کرائن کے بنیاد پر جھوٹے علف کے بنیاد پر حاصل کر لیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا آخرت میں اس کو جواب دینا ہوگا تاریخ اسلام کے ایک عظیم قاضی گزرے ہیں بہت عظیم قاضی تھے غالب حضرت علی, علی المرتضی کرنم اللہ وجہ الکریم کے دورے خلافت کے اندر یہ قاضی تھے امام قاضی شریح رحمت اللہ تعالی علی. یہ جب فیصلہ کرتے تھے تو کہتے تھے انی و انی میری رائے یہ پر کہتے تھے میں نے فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم ظالم آدمی ہو تم نے جھوٹے طریقے سے فیصلہ تو کروا لیا ہے گواہوں پر جرا ہو گئی جتنی کرنی تھی کر لی لیکن بالکن لا یسانی ان اقدیا بیما یا دل بین ان کضائی لا ل کا حرامن میری قزا حلال کو حرام کار نہیں دے دے گی امام قطع رحمت اللہ تعالی فرماتے تھے لا تلو مالی حاکم قزا لا یلو حرامن کزا عدالتی فیصلہ حرام کو حلال کار نہیں دے سکتا گواوں کی بنا پہ فیصلہ ہونا ہے یہاں اگر کمی بیشی ہو گئی جو بھی کچھ ہوا فیصلہ ٹھیک تھا لیکن بنیاد اس کی غلط ثابت ہو سکتی ہے گواہ بکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اسے یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارا حق ہو گیا جو مال ہم نے حاصل کیا ہماری حلال ہو گیا جو مال ہم نے لیا وہ ہم اس کے مالک مختار ہیں نبی اکرم علیہ صاحۃ السلام نے شاد فرمایا لا ہلو امر ان خزا مالا خی بغیر حق ہی بغیر حق کے اس کا مال لینا جائز نہیں ہے اللہ مال مسلم اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے مال کو حرام قرار دیا ہے نہ حق لینا حرام ہے حق کے ساتھ لینا ہوگا ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ان نہ دماغ و علیکم حرام ایک دوسرے کی کہ خون اموال عزتیں تم پر حرام ہیں ان کا تحفظ کرنا ضروری ہے تو دین تحفظ دیتا ہے دین حقوق قائم کرتا ہے دین حقوق کے پورا کرنے کا درس دیتا ہے دین حقوق کی پاسداری کی اہمیت سکھاتا ہے دین کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی کامیابی ہے میں دو دن پہلے پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر آ, انٹرنیٹ پر کہ لاہور سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کسی کوئی سروے ہوا ہوگا کہ لوگ ذہنی اذیت کا شکار ہیں اس کے دو اسباب ہیں ایک بےروزگاری دوسرا دین سے دوری جب دین سے دوری ہوتی ہے حقوق کی پامالی ہو جاتی ہے صحیح اور غلط کا فرق نہیں رہتا سفید وسیع کا فرق نہیں رہتا حلال و حرام کا فرق نہیں رہتا تو پھر بندہ ویشو کی طرح زندگی گزارتا ہے پھر اسے روحانیت کہاں سے آئے گی اس کے اندر اطمینان کہاں سے آئے گا اس کے اندر سکون کہاں سے آئے گا اس کے اندر وقار کہاں سے آئے گا اس کے اندر قرار کہاں سے آئے گا پھر بے چینی ہوگی بے قراری ہوگی اور استراب ہوگا اور نیند نہیں آئے گی اور سوچ کے مسائل ہوں گے سکون چاہیے تو شریعت پر عمل کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم